اِنَّا ہم نے ان حوروں کو بطور خاص پیدا کیا ہے ان حوری صفت عورتوں کو اللہ تعالی جنت میں دوبارہ اس حال میں پیدا کرے گا کہ وہ ان فوان شباب میں ہوں گی اور باقرہ ہوں گی کسی نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اور ہمیشہ باقرہ رہیں گی یعنی جب ان کے شوہر ان کے ساتھ جمع سے فارغ ہوں گے تو وہ پہلے کی طرح باقرہ ہو جائیں گی اور وہ حوری صفت بیویاں اپنے حسن جمال طرز گفتگو چال ڈھال گداز جسم اور آواز کی شیرینی کی وجہ سے ہر دم اپنے شوہروں کو ایسی شادوں و فرہاں رکھیں گی جس کی تعبیر انسانی الفاظ میں نہیں ہو سکتی اور وہ ساری بیویاں ہم عمر ہوں گی سدی لکھتے ہیں کہ وہ سب اخلاق کریمانہ میں ایک جیسی ہوں گی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گی اور بغض و حسد سے کوسوں دور ہوں گی یہ بیویاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان اہل جنت کو ملیں گی جنہیں روز قیامت عرش کے دائیں جانب جگہ ملے گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی